وَمَا نقد و بِأَمْرِ رَبِّكَ ربک اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لہو ماب بینہ اے ددینہ وما خلفنا وما بین غالب کا اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ بہت اہم مضمون ہے اور درحقیقت ایک مضمون کا یہ سمجھیے سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ پر بڑا شاق گزرتا تھا آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرمور کو مزید منور کریں آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشق تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا جا رہا ہے وما نقد و الاب ابن نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لہو ماں بینا ادینہ یہ بہت یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں لہو ماں جو ہمارے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے وما بینا وما بین ذالق آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر ہم میں میرا وجود میرے آگے میرے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان کون ہے میں میں گویا کہ بالکل یا اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہوں فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یا فلون ماج و جو حکم ملتا ہے رائے یا سن اللہ ہم آمرا ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرتابی نہیں کرتے سرے منہ میں فرق نہیں ڈالتے ومان تو نظر و اللہ ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے جب اسی مسلح تو اسی کے مشیت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے لہوما بین ادینا وما سلفنا وما بین ذالف وما کان و رب اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گیا آئے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی معاذ اللہ تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے قزال قلع نصب تبھی ہی خوا دقت وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسلائی میں بھی قرآرآدن فرق نہ ہونے تک راہ اللہ و نز اللہ یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں رب السماوات سماو آتے وقت وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وماں بینا اور جو ان دونوں کے ماں بہنیں فابود ہو بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے بس علی رب عبادت اور اسی کے اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے صبر کیجیے ہل تالب و لہو سمی تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی کوئی اور ہستی ہے ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائداد میں موجود نہیں وہ یا کون انسان و اعدام امتو یا صوفہ اخرے جو خیا اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے جدا کر کے اٹھا لیا جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو باسبادل موت کے منکر تھے میں نے بارہ آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں ہمارے شفا ہیں آ ہاں اولا شفا اللہ تو کے وہ منکر نہیں تھے لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے بھائی یقول ال انسان و کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا اب اللہ انسان تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے انا خلط نا ہو قبل بلم یا کچھ کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے پیدا کیا ہے تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا کیا تھا وہ پہلے اس کی کیا حقیقت تھی یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک لطفہ ایک ہے اس سے ہمارا آغاز ہوا یہ تو سبھی ہی جانتے ہیں نا تو اس سے اللہ تعالی نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالی دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا فوا تو قسم ہے تیرے رب کی شاطین ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو سمند ہو جہنم جسیا اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کی گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بد گرے ہوئے ہوں سمن سُمَّ ز انمن کل شیتن ائم اشد الرحمان <عَقِيَّة> پھر ہم ہر گروہ میں سے ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہے وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں ملا ادھر سے ابو جہل کو اور ملا ادھر سے ابن ابدی میڈ کو ہر ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کی گس ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا سمعلم سُمَّ نظیر اولاب حافظ یا پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر ون کم اللہ وار رب کا حتم اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی تیشدہ حتمن مقضیع اس کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل سرات جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدیب میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی جس کو ہم پل سرات کہہ دیتے ہیں سرات ہے وہ یہی سرات مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن جو ہے یہی پل سراج بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے اور وہاں پر جو جہنمی ہے وہ ٹھوکرے کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا تاکہ اور اس میں یہ کہ یقینا جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی کہ اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے ان کو دہا کان علا رب کا حتم مخدیہ الج الزین پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تقوا کی روش اختیار کی تھی دنیا میں وہ اور چھوڑ دیں گے ظالم کوسی میں پڑے ہوئے وہ وہاں پر پڑے جائیں گے گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل نکل جائیں گے اور جب, جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے قالل لذین کفر الزین تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے ای الفلیطین خیر المقام و آسن الدیا دونوں جماعتوں میں سے دونوں گروہوں میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں یعنی اے مسلمانوں دیکھو تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے نہ حیثیت ہے نہ وجاہت ہے ایک ہم ہیں دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے بڑے بڑے چودھری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں ذرا کہیں جا کر ورید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورت حق میں پڑھائے ہیں جو دو افراد کے مابین مکالمہ ہوا تھا کہ نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ انا اکثر و من کا معلوم و, و نفرہ و نفرا اسی انہوں نے کہا کہ ای الفریق نے خیر المقامل وہ سن دیا یہ دو گروہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہے کلاش ہے غلام لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلال بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے یہ جو امار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں یہ لوگ ہیں。ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سجی سج دج کے ساتھ شان و شوقت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں کیا کچھ ساز و سامان ہے کیسے قالین بچھے ہوئے ہیں عی الفریقہ خیر ان مقام واسن و نہ دیا وہ کم حلق نہ قبل ہم کر ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے ہم احسن و احسن وہ ان سے بھی کہیں پڑھ تھے اپنے اساس البیت اثاث جس کو اساسا کہتے ہیں ساز و سامان میں اور نام و نمود میں شان و شوقت میں ریا ان کی شان و شوقت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی اور وہ ہلاک ہوئے قوم عاد اور قوم سمود یہ سب کا اور قوم شعیب کوئی من کا نافی ضلالت فلی عمد اللہ الرحمان سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ضلالت میں گمراہی میں ہے تو اللہ کا یہ طریقہ ہے قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے حتیہ ما مایواد یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے امل اذاب و ام یا تو دنیا میں عذاب آ جائے عذاب ہلاکت عذاب اختصاط یا قیامت فس تب وہ جان لیں گے من ہوا شرم مکانم واضح و جندہ کہ کون ہے جو اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہے اور کون ہے کہ جو اپنے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے اس وقت وقت چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی اس وقت تو یہ خراب ہے نظر آ رہا ہے ایک ڈرامہ ہے کھیل ہو رہا ہے حقیقت جو ہوگی وہ منتشم ہو جائے گی اس دن وہ یزید اللہ النظین حتد و اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حدت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرے اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی بل باقی یا تو صالحات و خیر الندر رب کا ثوابن و مردہ اور یقیناً باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے یہ تو یہیں کی شے یہیں رہ جائے گی باقیات الصالحات بقا اگر ہے دوام ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شے ہے تو باقیات الصالحات ہے وہ تو نیک کام ہے خیر الندر رب کا ثوابن وہ یقیناً تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی وہ خیر المردا اور اعتبار سے بھی لوٹ کر جایا جائے, جائے ان کے پاس جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے امال جو ہے وہ منتظر ملیں گے ان کی جگہ بلکہ یہ کہا جائے گا یہ تمہارے امال ہی ہیں ان کی شکل بدل گئی ہے اللذی کفر بی وقال تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازمن ملے گا مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی یہ وہی بات سمجھ لیے آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا ولا روزیت تو الا عربی راجدن خیرہ تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا اگر واقعی آخرت ہوئی گئی اول تو مجھے گمان نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ماما تک آئے بطن ولا عرب بھی راجدن خیرم کابا تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اطلاع غیر یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن نزدیک آخرتی مراد ہے اتلال غیب کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو امت تخد اہم رحمان عہدہ یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی کللہ ہرگز نہیں سر نقط جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جوابدہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے وہ نمود الحمد الزاب اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے عذاب کو اس کے لیے کھینچتے چلے جائیں گے وہ نرسہ ما اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارش تو ہم ہوں گے سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا وہ یا فردا اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ مال نہ خدم نہ نہ قوم نہ ہم نشین نہ ہاشیہ نشین کوئی نہیں ہوگا وہ تخلم اندون اللہ انہوں نے اللہ کے سوا کو اختیار کر لی ہے اپنے معبود بابود الرحم عزا تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ان کے لیے سہارا بنے پناہ بنے اللہ کے ہاں انہیں کو چھڑا سکے عذاب سے کل ہرگز نہیں سید فرون وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے وہ فرشتے ہوں اولیاء اللہ ہوں انبیاء ہوں حضرت عیسیٰ ہو شیخ عبد القادر جیلانی ہو کوئی بھی ہو ان کا تو مانگو تو کفر کر دیں تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے سید فرونہ بے عبادت وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وہ یقینا علیہم اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے انہیں وہاں پر پروسیوٹ علم کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں یعنی یہ کہ یہ شیاطین جن جو ہیں یہ ان پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر اور انہیں اور سرکشی کے اوپر آبادہ کرتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے فلاں اب یہ مضمون یہاں دوسری مرتبہ آ گیا اجلت نہیں فلاں تاجل عالیہ ایک تو فرمایا قرآن مجید کے ضمن میں اجلت نہ کیجیے اس کی جو بھی تنظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اس کی اسی کو آپ سمجھیے کہ خیر اسی میں ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فلاح تاجل عالم ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کو فار مکہ کی رسی جو ہے مزید دراز نہیں ہونی چاہیے اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے انہوں نے حد کر دی ہے جس طریقے سے کہ حضور کو ذک کیے ہوئے تھے وہ, وہ ہم دیکھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں سورا نام سے لیکن اے نبی جلدی نہ کیجیے فلاں تاجل علیہم ان کی مخالفت ادا یہاں پر آ رہا ہے فلا تاجل علیہم انما ان نما عدہ ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے ہر چیز کا ان کو جواب جوابدہی کرنی ہوگی ہر چیز کی ان کو سزا مل جائے گی لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے اس کی جو توقیت ہے اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا یوم نشر المطقین علی الرحمٰن یاد کرو جس دن کے ہم جمع کریں گے اہل تقویٰ کو وہ رحمان کی طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے وفد آیا ہے وہ نسوکر مجرمی نہ علا بردا اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکیلیں گے دھکے دیں گے ہار کر لے جائیں گے جہنم کی طرف جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف لا شفاق علام تخت ایندر رحمان احدا کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو اللہ کی بندگی کر رہا ہو کوئی خٹائیں ہو گئی ہیں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں جیسے کوئی پھسل جاتا ہے کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے لیکن جو سرے سے اس اہدو کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو بجائے مشرق کے ان کا رخی مغرب کی طرف ہو بجائے کعبے کے ان کا رخی جو ہے کسی اور شے کی طرف ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں وکال التخدر رحمان و والد اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے لک جے تم شہقا دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب اور کتنی بھاری گستاخی اگر نوٹ کی الفاظ تقاض سماواتر نمین ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر وہ تنشق الارو اور قریب ہے کہ زمین شک ہو جائے وہ تخیر الجمال اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے رہمانے والا گا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا بیٹی قرار دی مشرقین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا خدا والا رحمان کے تو یہ شاعن شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو ہمیں معلوم ہے ہم بٹ جائیں گے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ اصل میں ایک اپنی ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہستی کا تسلسل ہے میری اولاد گویا کہ میرا اپنی, اپنی بقا کی ایک شکل ہے اس لیے یہ انسان کے اندر ہے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں جو فائل کورز وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے تو اس میں پیرامڈس کے عنوان سے جو بہترین الفاظ لکھے ہوئے تھے ابھی مجھے یاد ہے اسٹل اینڈ ریزولوٹ کام سیلف پوزیسڈ پیرامڈ اکوٹرنٹی دیل ٹو سروائڈ کانکرمس آف ٹائم کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائدہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈ بنا دکھائی کے لیے بنا دیے تاکہ ہمارا نام رہے ہم تو نہیں ہوں گے نام رہے گا تو گویا کے انسان کے اندر ایک خواہش ہے بقا کی وہ اپنا دبام چاہتا ہے یہ اسے پتا کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دبام ہے تو میں کوئی عمارت بنا دوں میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کو سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنے اپنا بقا اپنا تسلسل وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینیوٹی ہے کہ جو میری اولاد کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو لہٰذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لیوا باقی رہے رحمان یہ تخد ون سے نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے کسے باشد جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے اب جو ہو رسول اب اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدان ہرش میں میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد رسول اللہ عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر تو معلوم یہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا وہ عیسا ہو یا سب نمریم آن تقل سے تخلی ال نے سوال کیا جائے گا کہ نہیں تو فرمایا کہ ان کل من السماوات سماوات یقیناً کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ عاط الرحمن آبا مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا حاضر ہوگا بندے کی حیثیت سے لقد آساں اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے ان کو ان کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے کوئی چھپ نہیں رہے گا کہیں بچ کر نہیں رہ جائے گا آدہ ہم اور ہم نے پوری پوری گنتی رکھی ہوئی ہے وہ کل آتی ہے یومل قیامت فردا اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت انڈیویجول کیپیسٹی محاسبہ ہوگا نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفات کرنے کے لیے کوئی گڑ گڑانے کے لیے نہ اولاد ہوگی نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا کچھ نہیں ہر ایک شخص نفسی نفسی اپنی جان وکلحم آتی ہے یومل کے آمت فردہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا بازیاز اور مستقبل اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا قانون اعضاب کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت کا حساب جو ہے محاسبہ انفرادی اندین عامنعامر صالحات سید الرحم الرحمن عدا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے کس محبت سے لیا کریں گے یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی جن کی کتنی محبت کی جائے گی ابھی ذرا وقت ہے کٹن ہے سید الرحم الرحمان و اب اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو جبرایل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے فرنما یسر نہ ہو بے لسان کی آئے بڑی اہم ہے تو ہم نے اس قرآن کو یسر نہ ہو اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بے کا آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے بہت ہی ستھری زبان ہے سادہ زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہل ممتنع اس کے اندر ثقالت نہیں ہے بوجھل پن کر نہیں ہے بہت بھاری برقع ملک کہیں کہیں شاد شاز آئے ہیں ورنہ عام طور پر قرآن مجید جو بڑی سلیس بات میں ہے فرنما یا سرح السانے کا لطبہ متقین تاکہ آپ بشارت میں اس کے ذریعے سے متقینوں کو وطن زیرہ بے ہیل قومن اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائیں یعنی آپ کی دعوت کا برق و محور اور آپ کا اعلی جو ہے اعلی دعوت اعلی انقلاب وہ قرآن مجید انظار کیجیے قرآن کے ذریعے تفشیر کیجیے قرآن کے ذریعے تسکیر کیجیے قرآن کے ذریعے فزکر بال قرآن میں خواب واعید ہو واض ہو قرآن کے ذریعے یا جات من ربکم اس سے بڑا واضح ہو کوئی نہیں تسکیہ نفس و قرآن کے ذریعے سے شفاؤ معافی صدور یہ ہے سورہ یونس میں بھی آ چکا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ون انس دنوں ما ہوا شفا رحمۃ اللہ تو قرآن مجید ہی در درحقیقت دعوت اور تربیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے مرکز و محور علم یسلمس بشربین و تنظر قوم الدا قبل قرم اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا تو حص و منہ من ان, ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان کہیں آج کا کوئی نام و نشان باقی ہے اور تسما و لہم یا کہیں ان کی کوئی بھنک تمہارے کان میں آتی ہے معلومہ نسیم منسی ختم ہو گئے تو اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں ان کا حال بھی یہی ہو جائے گا بارت اللہ لی و لکم فی فکم العظیم و نفاانی و کو ملایا تو ذکی حقیق